اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں یہ نغمہ ایسے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جو کہ ہمارے آپ کے سب کے دلوں میں موسن ہیں فرق ہے کہ شاعر نے ان کو خوبصورت الفاظ کا روپ دے کر اشعار میں ڈھال دیا ان اشعار اور بے شمار ایسے ہی مؤثر اشعار کے خالق ہیں جناب جمیل الدین علی علی صاحب ایک ہمہگیر شخصیت کے مالک ہیں یہ مخصوص انداز فکر اور انداز تحریر رکھتے ہیں دلکش اشعار کو جنم دیتے ہیں اور صحافت سے بھی ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے خیر یہ سب باتیں تو اپنی جگہ بہت اچھی ہیں مگر سننے والے بھائیوں اور بہنوں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ علی صاحب اس وقت خود ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم علی صاحب یہ تو ہمارے سننے والوں کے دلوں سے آپ پوچھیں عالی صاحب دیکھیے انٹرویو کا وہ طریقہ تو ہمیں پسند ہے نہیں हुँ. کہ انٹرویو لینے والے کو بڑے احتمام سے بٹھایا جائے اور اس بیچارے سے ایسے سوالات پوچھے جائیں کہ جن کا جوابی نہ بن پڑے لیکن آپ سے ہم آزادانہ طور پر ہر قسم کے سوال اس لیے پوچھیں گے کہ آپ کی ذہانت اور حاضر جوابی تو ہمیں اسٹول پہ کھڑا کر دیں جو خیر وہ تو آپ کا ذوق ہے آپ کیسے دینا پسند کریں گے <laughs> تو کیونکہ آپ کی حاضر جوابی کے سب متعرف ہیں اس لیے آپ سے ہم بلا کھٹ کے ہر سوال پوچھ لیں گے اچھا عالی صاحب آج یوم دفاع پاکستان ہے ملک کا دفاع معاشرے کا دفاع محض فوجوں کا فرض نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص ہر شہری اپنی جگہ پر اپنے طور پر ملک کے دفاع میں حصہ لے سکتا ہے آپ چونکہ موجودہ دور کے ادب کی نمائندہ شخصیت ہیں اس لیے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے ادیبوں نے اس میں کس طرح کردار انجام دیا کیونکہ دیکھیں ادیب جو ہیں وہ ہمیشہ نئی اور مفید تحریکوں کی قیادت کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں جی وہ تو خیر الگ مسئلہ ہے کہ وہ کب کس تحریک کی فکری قیادت انہوں نے کی اور کہاں غلطی کی کہاں صحیح کیا مگر یہ کہ یوم دفاع کا جہاں تک تعلق ہے جی تو اس کا دفاع سے تعلق ہے اور دفاع ملک میں پاکستان کے ٹریٹوریل سرحدی جی اور آدرشی نظم العینی دفاع جی میں ادیبوں نے کسی بھی طبقے سے کم اپنا کردار ادا نہیں کیا اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ دفاع کرتے رہے کچھ ملک کو مٹاتے رہے اندرونی طور پر اور باہر سے بھی جی اور اس کے نتائج میں ہم کو بڑے نقصان اٹھانے پڑے وہ الگ بات ہے وہ تو ہا, نتائج الگ ہیں لیکن جہاں تک اپنے کام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں پورے پچیس برس کی تاریخ دیکھو کہ ادیبوں نے پاکستان کی سالمیت پاکستان کی آدرشی سالمیت اور اس کی سربلندی کے لیے جو کچھ سن کے بس میں تھا جی. وہ کہا لکھا نظموں میں غزلوں میں افسانوں میں ناولوں میں افسانہ بھی تو جا. ایک وہ افسانہ جو پاکستان کی صحیح عکاسی کرے جی, وہ بھی تو پاکستان کا ایک طرح کا دفاع ہے جو جی, پاکستان ہاں, کے مختلف بجا. عوامل کو سامنے لائے تو سن سینتالیس کے ادب میں ادیبوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ انہوں نے مثلا فسادات پر جو افسانے انسان دوستی کے نقطہ نظر سے لکھے اور تقسیم کی ضرورت جی اور اس کے بعد کے نتائج میں جو جو کچھ ہوا اس سب پر بڑے بے قم و کاشت انہوں نے لکھا منٹو کے بڑے بڑے افسانے مشہور ہیں قاسمی کے ہیں وہ تو میں بھی اور نظر میں بھی جی اور نظم میں بھی ادیبوں نے اپنا جگر سامنے دل سامنے رکھ دیا یہاں تک کہ جب پاکستان کی پہلی جنگ باضابطہ جنگ جب سامنے آئی پاکستان پر حملہ ہوا چھ ستمبر کو تو ادیبوں نے جو ان کی زبان ہے جو ان کا اسلحہ ہے قلم اس کو پوری طرح استعمال کیا مخلصانہ یعنی اپنا کردار بخوبی انجام جی اچھا اچھا علی صاحب سبھی جانتے ہیں کہ رائٹر سے آپ بھی ہیں تو یہ تو ایک آپ نے بہت اچھے ادارے کی داغ بیل ڈالی تھی لیکن اس ادارے سے تعلق صرف ادیبوں اور شاعروں کا ہے کیا آپ اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے کہ وہ کس قسم کے اقدامات کریں جو کہ ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں بھی یہ بھی ایک تجربہ تھا جو اصل میں اس کا مقصد تھا ادیبوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود جی چلا تھا بڑی تیزی سے اور اس کے بیچ میں بڑے رکھنے پڑے اور اس میں پھر الیکشنز اور یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ضروری بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے رفتار سست ہو جاتی ہے جی. ان کے پھر سیاسی حالات ملک کے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر حکومتوں کا بدلنا اور حکومتوں کے رویے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ مختلف منزلوں سے گزرتا رہا بیوروکریسی سے لڑتا رہا اور اب تو میرا تعلق نہیں ہے دو برس سے اب تو ایک اور سیکرٹری جنرل ہے کچھ کام کیا میں اس کو ایک غیر مفید آج کل کچھ نہیں کر رہی جو ادیب اور شہروں کی بیوا احتیاط ایک کسی بیوہ کا دیکھو نیلوفر اپنے آپ کو خراب کیے بغیر جی اپنی خودداری کو مجروح کیے بغیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال لینا جی ایک اتنے بڑے انسانی المیہ کا واقعہ نہ ہونا جی جب المیہ ہو جاتا ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جیسے جی ٹریفک کانسٹیبل ہے وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تو کسی کو مروا نہیں جی جب وہ کوئی غلطی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام دنیا شور مچاتی ہے ایسے ہی وہ ہے کہ ایک بیوہ کے بچوں کا پل جانا میں جی سمجھتا ہوں کہ سو اچھی غزلوں سے زیادہ بات ہے حالانکہ یہ بڑا اختلافی نقطہ نظر ہے تو وہ اتنا تو کر رہے ہیں بےچارے بہرحال بیٹھے ہوئے جی اور م. میرا خیال ہے ان کی تحریک زیادہ چلے گی اب خاص طور پر اس حکومت نے جی تو جو کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کو طاقت میں آنے سے پہلے جس کو دانشوروں نے سپورٹ کیا تھا باقی حکومتوں کو تو طاقت میں آنے کے بعد دانشور سپورٹ کرتے تھے زیادہ یہ ایسا ہے کہ اس کو سارے ملک کے ترقی پسندوں نے سپورٹ کیا تھا اور اب یہ میرا خیال ہے اس میں دلچسپی لے رہی ہے ان کے فراح و بہبود میں اور کچھ زیادہ بڑے پروگرام اگر وہ سپورٹ کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ادارے بھی آگے چلیں گے کیونکہ ادارے اپنے آپ تو آگے چلتے نہیں ہیں ایسے ملک میں یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے اور نوجوانوں کا جو تم نے کہا نئی نسل کے نئی نسل کے ادیبوں کو اپنے گرد بنانے چاہئیں یعنی اور ان کی مدد نہیں کریں گے نہیں کیوں نہیں کریں گے میں تو نہیں ہوں نا میں ان کا سیکرٹری جنرل نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں کا تعلق تو رہا ہے ہاں ان کو مدد صاحب دیکھیں کوئی کردے دار ہو ہوئی گلڈ بن چکے ہیں لیکن اب تم تو نئی نسل کے نمائندہ اگر بن کے پوچھ رہی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رائٹرز دو تین کوئی یگ رائٹر ایسوسیشن بنتی ہیں ان, ان لوگوں نے جب میں تھا وہاں تو کچھ پیسے بھی دیتے تھے جاتے بھی تھے ان کی ان کی چیزیں اپنے پرچوں میں چھاپتے تھے ان پر تبصرے کرتے تھے جی ایسا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ واقعی یہ ہے کہ زمانہ تو ہمارا نہیں ہے وہ تو تم لوگوں کا ہے لیکن بہرحال آپ کی گائیڈنس ہمیں ہمیشہ بہرحال تو اگر میں کہتی کہ آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں نہیں کہہ رہے کو نہیں کہتا میں تم نے کہا نا جو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تم نے کہا وہ تو کرنا جب آپ یعنی کہ اس بات پہ اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ٹیک آور کرنا چاہیے تو آپ ہاں کرنا نہیں... چاہیے, چاہیے. بجائز اسے... کے کہ تم لوگ احتجاج کرو یا جے. صرف لڑو جھگلو تم کو ٹیک آور کرنا چاہیے تو بالکل جب آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں تو हुँ. سارے تسلیم خم ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ کر لیں گے اچھا علی صاحب میرے خوال میں آپ نے سب سے پہلے غزلیں کہنی شروع کی تھی پھر دوہوں کی طرف हुँ. آئے हुँ. پھر گیت وغیرہ لکھیں تو ایسا انداز تھا آپ کا کہ سب چونک پڑے بالکل نیا لیکن اب ادھر ہم یہ محسوس کر رہے نا چونک پڑے تو ہمیں اپنی پچھلے لوگوں سے تو معلوم ہو سکتا ہے یا جو آپ کی ہے وہ تو زندہ ہے نا نہیں علی صاحب آپ گئے تھے یہ تو خیر آپ کی ان کے ساری تو علی صاحب یہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے کچھ آپ کی نئی تخلیقات سامنے نہیں آ رہی ہیں بلکہ چند ایک نغمے ہیں جو بے شک بہت مشہور ہو رہے ہیں مگر کیا کچھ آپ کی تنظیمی سرگرمیاں اس میں حائل ہیں یا کوئی اور وجہ ہے بہت سی چیزیں حائل نہیں ہم تو بالکل ڈورمنٹ رہے تھے بہت دن تک یہ گل وغیرہ میں اتنا کام کیا انجمن میں یہ ڈکشنریوں میں پروفیشن کے علاوہ دن میں تو آدمی پروفیشن پیشے کے اپنے کام کرے وہ ہمارا پیشہ ہمیشہ رہا ہے بہت متضاد ہمارے شوق سے یعنی حساب کتاب کا کام ہے کبھی اکاؤنٹس کا جی. اور کوئی صحافیانہ یا دیبانہ جس کو کہتے ہیں پیشہ ہمیں کبھی نہیں ملا جی. اچھا ہی ہوا نہیں ملا کیونکہ اس سے دن کی تھکن بہت ہوتی ہے اور تضاد پیدا ہوتا ہے تو وہ شام کو ادب کے کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے جی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے حالانکہ یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ نہیں ہے جی. تو وہ رہا لیکن اس میں تھکن وکن یعنی بہت زیادہ رہی پھر سفر بہت کرتے رہے پھر اپنے اوپر سے اعتماد پہلی کتاب چھپنے کے بعد تھے اپنے اوپر سے اعتماد بالکل کم ہو گیا تھا کہ یہ بھائی اتنا ہم نے کہا تو صرف یہ کہا تو اس کی شرمندگی خجالات ندامت اس میں بہت مبتلا رہے ہیں. پھر لیکن آدمی کو جو عادت ہوتی ہے جیسے چور چوری سے جاتا ہے تو لکھا اب ہوا ہی ہے کہ ہم نے اتنے مصروف رہے کہ توجہ نہیں دی دوسری کتاب پر پہلی کتاب ہماری چھپی تھی سن ستاون اب وہ بھی نہیں ملتی اب وہ دوبارہ چھپ رہی ہے دوسری کتاب ہماری بالکل تیار ہے کوئی تو ہم چھپا دیں تو کہا ہے جی اور اب جو میں دیکھتا ہوں تو ایسا بہت کم ولیوم نہیں ہے اس کی بھائی ٹھیک ٹھاک ہی ہے کچھ بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ نثر بھی تو لکھی نا زمانے میں یہ دنیا میرے میرے لکھا اور یہی کوئی نو نو سفری کی کتابیں بھائی اب ہم خود تو پبلش نہیں کر سکتے نا اب تو معلوم ہے اس ملک میں پبلشر ذرا مشکل سے ملتا ہے یا نہیں تو مل جائے گا مل رہا ہے تو اس لیے بالکل تخلیقی سوتے خشک نہیں ہوئے اگرچہ وہ کوئی ایسے خاص نہیں ہے ان کا ذکر کیا جائے لیکن یہ سچ کہتی ہو کہ بہت سے لوگوں کو کے سامنے نہیں آئی ہماری چیزیں حالانکہ رسالوں میں چھپتی رہی ہیں رسالوں میں چھپتی ہیں تو رسالے پڑھتے کتنے لوگ ہیں کوئی پروگرام ان کو بھی تو تبلیغ کا کرو کہ آپ لوگ ادبی سارے نہیں پڑھیں گے تو ادیب کہاں چھپے گا سارے ادیب تو روزانہ اخبارات میں کالم نہیں لکھتے نا میرے بالکل تو ادیب کہاں جائے گا ایسے لوگوں کو بھی ضرور بلائیں گے اپنے پروگرام بلا کے اور ان پر اعتراض کیجیے آپ ناشرین کو بلائیے کتابوں کے لوگوں کو بلائیے ان سے کہیے کہ یہ ادیب ہیں تو ان کو چھاپتے کیوں نہیں ہو تو نہیں کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے شکریہ اچھا علی صاحب یہ ہے عام ایک تأثر کہ علی جی کا نام آئے اور کا ذکر ہو تو تو بڑی کی خاص کاش آپ سمجھ جائیں کہ ریکارڈ کی طرح لگوں کر طریقہ یہ ہوتا ہے دو چار بات کیے اب اس کے لیے موڈ چاہیے کہ ایک دم وہ میں नहीं, सुना। नहीं, नहीं नहीं कि तो हम भी नहीं कर रहे, आप कोई पुरानी सुना दी हाँ दो चार दोहे आपके मसलन में क्या सुना अभी बाद में सुना दू इस प्रोग्राम के खत्म होते वक्त कोई <laughs> और सवाल करना دو چار شیئر صرف آلی صاحب हم. اس سے ہم تو محضوظ ہو لیں گے لیکن اگر آپ پروگرام ختم ہونے کی بعد سنائیں گے تو سننے والی محروم رہ جائیں گے نہیں nee, ختم ہوتے ہوتے اچھا بیر ابھی کوشش کرتا ہوں اس میں تیار ہونا ذہن کا بڑا مشکل ہوتا ہے عشق چھپے اور امور چھپے اور جو بن تک چھپ جائے جی یہ نہیں دو مجھ سے چھپے اور اس کو چھپے اور, اور جو بن تک چھپ جائے سچا بول اور جھوٹی کو بھی نہ چھپنے پا سچا بول اور جھوٹی کو بھی نہ چھپنے پا اب ایک تجربے کر دوا ہے کہ پنو بن کب سسی ہوئی اور رانجا بن کب ہی پنو بن کب سسی ہوئی اور رانجا بن کب ہی کوئی تج پر کیوں ستی ہو والی ستی تو مانگے بھی۔ کوئی مانگ پر کیوں ستی ہو والی ستی تو مانگے مانگی اچھا آپ تیسرا پہ ختم کریں نہیں شروع تو آپ ہماری مرضی سامنے کے بعد ختم بھی آپ ہماری مرضی پہ کریں گے آلی اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی آلی ت نے اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی یہ تو بتا تیری کبھی رانی دیش کے کیا کام آئی یہ تو بتا تیری کب رانی دیس کے کیا کام آئی تھر تھر کہاں پہ کاغذ اور سیاہی اڑتی جائے تھر تھر کا پہ کاغذ ہو سیاح اڑتی جا سچ کا بوجھ ترازو جھوٹی میرا تو دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں سنے جاؤں دوہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے دوہے تو ہے خوبصورت لیکن دلکش ترنم نے ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا اچھا علی صاحب آج چھ ستمبر ہے تو اس لحاظ سے تم لوگ ترنم پسند کرتے ہو یا پسند کرتے ہو تمہارا پتہ نہیں چلتا میں تو جی دونوں ہی چیزیں پسند کرتی ہوں میرے خیال میں سننے والے بھی اچھا علی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ 6 ستمبر ہے تو اس کے مطابق سے ہمارے سننے والے بھی یہ چاہیں گے اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جو ہے آپ کا نغمہ جی وے جی پاکستان اگر آپ وہ سنا دیں اس میں یہ قصہ ہے کہ وہ جب سے یہ گا دیا گیا نا تو وہ ہماری جگہ خوبصورت ہماری گئے تو اب وہ جیوے جیوے پاکستان پڑھ دیں گے جی تو اب وقت ہے تو پڑھ دیتے جی جی ہم ایسے پڑھتے जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी पाकिस्तान پاکستان مگر اب یہ تو کے شہنا ہم کیا گا سکتے ہیں نہیں یہ تو خیر یہ آپ کا خیال ہے ویسے آپ کا ترنم اور آپ کی ادائیگی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے اچھا علی صاحب میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اور اپنے صبح نو سننے والوں کی طرف سے آپ کا بےحد شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے یہاں آنے کی سہمت گوار کی مہربانی بلایا بڑا بڑا شکریہ خدا حافظ